مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات لیے حاضر خدمت ہیں اب بڑھتے ہیں اماد بھائی کی جانب اب خیریت سے رحمد الحمدللہ رب کل حال کیا تیاری ہے کیا کیا مدنی گلدستے ہیں حضرت آل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا حضور اقدس رحمت عالم صلی <سلام> اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دلوں میں ڈالے کہ اصل ایمانوں اینے ایمان ہے سمجھنے مذاکروں کے اندر اسلامی دادی اور اسلامی نانی کو بھی سیکھنے کو ملے گا اسلامی دادا اور نانا کو بھی سیکھنے کو ملے گا ایک بڑیا کا بھی شکایت بیان کی جاتی ہے وہ چرخہ کات رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے نہ چلا رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو خود بہت چل رہی ہے دنیا تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخا ہے یہ میں نے ہاتھ روک لیا نہیں چلتا تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین وہ والسلام علی سید ولا اما بعد فاعوذ باللہ من اللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم السلط و سلام علیک رسول اللہ ولی کا وا صحابی قیابی یا نبی اللہ ولی کا وا صحاب نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ درو شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفات کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات تو آج کے سلسلے کو بھی آپ اول تخر دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے کچھ والدین سرفستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی منع ہماری نہیں سنتے بدتمیزی کرتے ہیں اس کام میں لگ جاتے ہیں اس کام میں لگ جاتے ہیں کہنا نہیں مانتے سنتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے امیر السنت تعمت برکاتم العالیہ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے اور جب آپ کے انداز میں بھی تاثیر ہے اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر ہے تو آج کے سلسلے کو اپنے گھر کے مدنی منوں کو دکھانے کی کوشش کیجئے اور انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے کہ جب اس سلسلے سے فارغ ہوں گے سلسلہ ختم ہوگا تو ان میں تبدیلی آنے کی امید آپ کو بھی نظر آئے گی تو اب اماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں کیسے اماد بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ خرید سے باپو حال آشاءاللہ آشاءاللہ. آشاءاللہ. اور مدنی منع بھی آپ کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہوں گے تو بہرحال آج جیسے ہم ہمارے سلسلے کی ترکیب ہوئی ہے ایک اہم موضوع ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھے کہ بزرگ ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے یعنی بزرگ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سفید بال ہو گئے تو بزرگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل بڈھا ہو گیا تو ہڈیوں میں جان نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے بزرگ ہزار ناراض نہ ہو ان کو بھی ہمارے بزرگ کہا جاتا ہے اصل دیکھیں ایک بالکل نوجوان ہے عالم ہوں ماہر مفتی ہو کوئی سرکار اعلی رحمت اللہ تعالی ع تیرہ سال چار ماہ دس دن کی عمر میں مفتی ہو گٹ سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ اس عمر میں بھی بلّہ بزرگ ہو سکتا ہے اچھا مفتی ہوئے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالی سے حسن جانے کہ ان میں بزرگی کے اوساد بھی اس عمر میں تھے تو اب ایسی عمر والوں میں بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں خوف خدا کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو مدری منع اور مدنی منیاں ہو گئی یہ ایک ایج ہے اس ایج لیول میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ تعالی کے نیک بندے ان عمر میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ایسی پیاری پیاری باتیں پائی جاتی ہیں کہ ان باتوں سے درس حاصل کیا جا سکتا ہے مدنی پھول لیے جا سکتے ہیں تو آج ہم آپ کے سامنے جو مدنی گلدستہ لے کر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ایک بزرگ مدنی منہ کا ہے اچھا وہ بزرگ بھی ہے اور مدری منہ بھی ہے اور وہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے مدری منوں کو بھی اس عمر کے اندر بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور اس سے مدر منوں کے والدین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر سیکھنے کی عمر جو ہے وہ دس سال ہے پچیس سال ہے پچاس سال ہے وہ نہیں دی. ہے چھوٹی عمر میں بھی اللہ رب العالمین جس پر فضل فرماتا ہے تو اس سے بہت کچھ اس ذات میں ظاہر ہو جاتا ہے بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے آئیے آپ کو دکھاتے میرا امین اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا مدنی منوں میں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے سی جنا بحل رحمت اللہ تاید کی طرف منصوبے کی قاعد ہے انہوں نے دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا میں مختصر کر کے اس کو ارض کرتا ہوں عید کا دن تھا وہ الگ کھڑا رو رہا تھا دوسرے بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل ہیں اس دور دونوں اخروٹ اور بادام سے کھیلتے ہوں گے اب وہ گیند بلے سے اور بال سے بچے کھیلتے ہیں تو آپ نے اس کے بچے پر دست شفقت پھیرا ہوتا رو مت تم کو میں اخروٹ اور بادام دلا دیتا ہوں تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے سر اٹھا کر کہا اے بیلول نام لیا وہ پہنچا ہوا بچہ کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے حضرت سیدنا دانا رحمت اللہ تعالی چونکے یہ بچہ تو بڑا کوئی سمجھدار معلوم ہوتا ہے پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے پھر اس سے آپ نے نصیحت طلب کی اور اس نے کچھ عربی اشعار پڑے اور اس کو یہ بھی کہا کہ تم کو اتنا خوف اس عمر میں کیسے پیدا ہو گیا تم تو ابھی نہ ہو بچے نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے شاید کم دیکھا ہو بڑے بڑھوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے دیکھا یہ اب تو گیس ہے نا پہلے گیس نہیں ہوتا تھا تو چولہے میں بڑی لکڑی رکھ کر اس کی سائیڈ میں چھوٹی لکڑیاں جس کو چھپٹیاں بولتے ہیں چھپٹیاں چپٹیاں وہ رکھتے تھے پھر آگ لگتی تھی چھپٹوں کو تو ساتھ میں بڑی لکڑی جل اٹھتی تھی تو بچے نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنی امی کو کہ جب وہ بڑی لکڑی پر چھپٹیاں رکھتی ہے تو وہ آگ بڑی کو لگتی ہے پہلے چھپٹیاں جلتی ہیں تو مجھے بس یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے روز بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں تو ان کو آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹی چھپٹیوں کی جگہ مجھے نہ ڈال دیا جائے مجھے نہ رکھ دیا جائے اس طرح کی حکایت میں کچھ ہے مضمون کہ اس کو یہ خوف بیٹھ گیا تھا تو باہر لے کے بچوں کو خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو یہ عبادت کریں گے گناہوں سے بچیں گے ورنہ یہ بالکل دلیر ہو جائیں گے ان کو نہ بتانے کی باتیں ابھی سے اگر بتائی جائیں تو ان کی بس وہ صورتیں ہوتی ہیں جیسے امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علی وآلی نے بتایا کہ جو بالکل یہ نہ کہ خوف سے ٹوٹ چکا ہو بندہ اس کو رحمت کی باتیں بتائی جائیں اور جو گنا پر دلیر ہوتے ہیں نا ان کو اللہ کے عذاب اور قہر و غذب کی باتیں بتائی جائیں تاکہ ڈرے کہ ان کو رحمت کی باتیں بتائیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو اور کھلونا بنا لے بہت بڑی رحمت بچے دیکھا جائے گا کرتے رو جو کرتے ان کو بالکل ڈرا کے مار ڈالتا یعنی یہ ماور ہے ڈرا دے ان کو اللہ تعالیٰ کے خیر و مذہب سے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں دہشت گردیاں کرتے ہیں بالکل ان کے اندر دل تھوڑی ہوتا ہے گوشت کا پتھر اندر رکھا ہوتا ہے یہ مطلب میں مبالگا کر رہا ہوں دبا ہوتی ہے نرم ہوتا ہے ان کے اندر تو پتھر ہوتا ہے تو کسی کو مارتے ہوئے کوٹتے ہوئے پیٹتے ہوئے یہ بالکل ان کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا لیکن ان کو پتا چلے گا جب یہ قبر میں جائیں گے بلکہ جب बल्कि जब رہی ہوگی होगी کو پتا چلے گا اگر رب ناراض ہے کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں اب تو یہ چاہے گا گویا کہ میں بس تھوڑا مجھے ہوش آ جائے کہ میں سب کو سمجھاؤں کہ مت کرنا میں پھنس گیا ہوں لیکن اب اس کو کیا موقع ملے گا تو اس لیے ابھی موقع ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی باتیں ہیں سب ان پر ہم سچے دل سے ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ موت تو ایک ایسا متفق الحمد مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ میری ماں کی ایکسپائرڈ ہو گئی میرا باپ تھا وہ بھی ایسا سویا کہ اٹھا ہی نہیں یا کہ اپنے طور پر یہ موت کو جس بھی انداز میں لیتے ہوں لیکن یہ سب مانتے ہیں ایسا کہ ایک دن آدمی کو مرنا ہے تو مرنے سے پہلے کاش ہم اپنے نفس کو مار دیں من تو مر جاؤ مرنے سے پہلے اعلم اعلم علیہ علی علی علی محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں سنے آپ نے امیر سنت دامد برکات کے مدنی پھول کیسے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ ضبل سے ڈرنا چاہیے ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے اللہ وجل سے ڈرنا چاہیے بعض بچے ہوتے ہیں کہ بلی سے ڈرتے ہیں کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں اب یہ کہ ہو سکتا ہے آپ ان سے ڈر رہے ہوں کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے تو جو بڑے اسلامی بھائی ہیں جو گھر کے بڑے ہیں وہ ابھی سے مدنی منوں اور مدنی منو کو ذہن دیں کہ ہمیں اللہجل سے ڈرنا چاہیے اب خوف خدا از حاصل کرنے کا ان کی ایسے انداز سے کیسے تربیت ہو ان کی ایسے کیسے تربیت ہو کہ ان کو خوف خدا ملے تو اس کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سننا تو بڑا اجتماع بھی ہے اب جب اجتماع میں آپ اپنے مدنی منع کے ساتھ آئیں گے اور وہ ہو مدنی منا بڑا تو جب اپنے مدنی مننے کے ساتھ آئیں گے اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر سنے گا دعا سنے گا صلاح و سلام سنے گا اور جب یہاں پر دقت انگیز دعا ہوتی ہے تو بعض اوقات چھوٹے مدنی منے بھی اشبار ہو جاتے ہیں خوف خداجل سے رو جاتے ہیں اور ایک میں آپ کو ایسا شاندار سا مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ خوف خدا زوجل میں بھی روتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روتے ہیں مدینے کی یاد محمد محمد میں روتے ہیں یا ایک بہت اہم مدنی پھول میں بیان کرنا چاہوں گا دل میں اللہ تعالی کا خوف پیدا کرنے کے لیے یہ چیز مدنی مننے کے ذہن میں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا معبود ہے وہ جب یہ باتیں اس کے ذہن میں پیدا گے یعنی آپ پچھلے سسلے میں جائیں تو جو باتیں جو سبق دیا گیا تھا وہ سبق جب اس نے یاد کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف ہوگا تو وہ خوف سے فائدہ کیا ہوتا ہے گناہوں سے بچتا ہے شراب سے بچے گا چوری سے بچے گا قتل سے بچے گا آگ لگانے سے بلا مطلب کسی کی مال جلا دینے سے بچے گا تو معاشرے کے اندر پائے جانے والے جرائم کرائمز کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت کا ذریعہ یہ دائم ہے دائم اسے بچے کو اللہ تعالی کی عظمت آدمت اس کے دل میں بٹھائی جائے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے مالک ہے تو یہ چیزیں بچوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو بیان کیے ہیں کہ یہ بچے کو بیان کرنی ہے جب بیان کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا اور نتیجہ ایسا ہوگا آپ کے گھر کا مدنی ماحول بھی بننا شروع ہو جائے اور جس طرح جیسے آپ عرشہ فرما رہے ہیں کہ مدنی منا جو اس کی تربیت کریں اب مدنی منا جو ہے گھر کا جو چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے وہ ڈرتے ضرور ہیں بس وقت کوئی امی سے ڈرتا ہے وہ بولے جاتے ابو آئیں گے نہ شکایت کی جائے گی تو آپ نے ابو اب کا ڈر ڈالا ٹھیک ہے دادی کا ڈر ڈال دیا یا چاچو کا ڈر ڈالا تو کیا ہی اچھا ہو ٹھیک ہے ان کا بھی ڈر رکھیں لیکن سب سے پہلے اللہ زوید کا ڈر رکھیں اللہ زوید کا خوف رکھیں جی جیسے آپ نے یہ بات بیان کی اسی طرح میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی عزمت قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بھی ذہن ہونا چاہیے اور اس کی مطلب شریف کی بھی اہمیت ذہن میں بٹھا رہے ہوں اور کس طرح بٹھا رہے ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ملاز بے شک قرآن کریم ہر ہر ہر شے کا تذکرہ ہے خود قرآن کریم فرماتا ہے طبی نل کل شئی اس میں ہر شئے کا ہر چیز کا بیان ہے اور بے شک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ان لکرا و این لہ بےشک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ تبدیل کلیمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلیمات بدلتے نہیں و اللہ تعالیٰ علم و رسول اللہ تعالی علیہ علی علی حبیب تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں قرآن پاک میں ہر چیز کا علم ہے اور قرآن پاک میں ایک لفظ تو دور کی بات ایک حرف تو دور کی بات زبر دیر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور قرآن پاک میں یہ بات بھی خاص پائی جاتی ہے کہ اس قرآن کریم کو مسلمان کا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے اب کوئی جو ہے وہ چھ سال کا ہوتا ہے تو اس کو حس کر لیتا ہے ماشواللہ کوئی ماشواللہ آٹھ سال کا ہوتا ہے اس کو حص کر لیتا ہے اور ہمارے سے پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اٹھارہ پاروں کے حافظ تھے اور بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ کم وقت میں حفظ کر لیتے ہیں اب یہ کہ اس دور میں بھی یہ جو ہے نظارے عام ہیں کوئی مدنی منا ہے جیسے ہمارے مدرس مدینہ کے بعض مدنی منہ نے دس ماہ میں حص کر لیا کسی نے پانچ ماہ میں حص کر لیا ایک میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں کہ سند تقسیم ہو رہی تھی امیر السنت دامد برکاتم اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے تقسیم فرما رہے تھے سند ایک ایسا مدنی منہ آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے وہ کتنا جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے امیر السنت دامد برکاتم الالیہ کو بتایا گیا کہ اس مدنی منع نے تین ماہ میں پورا کلا پاکیز کیا ہے کتنی پیاری بات ہے کتنی بڑی بات ہے اسی طرح ہمارے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کے ایک مدنی منہ نے دو ماہ میں کلام پاک حض کیا اور ہمارے اعلیٰ حضر رحمت اللہ تعالی کی کیا شان ہے جی کیا بات ہے, ہے کیا اعلیٰ آل حضر رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ تعالی نے ایک ماہ میں قرآن پاک حض کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ تو اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن, عمد قرآن عمد کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دیں آمین آمین آمین آمین آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم اللہ زبد القرآن کی محبت عطا فرمائے جی دیکھیں یہ قرآن مزید فرق حمید کے تعلق سے اس طرح مدر پھول جب گھر میں بیان ہوں گے تو قرآن کی محبت پیدا ہوگی جب محبت پیدا ہوگی اس کی طرح رغبت پیدا ہوگی اس قرآن کو اپنا امام بنا کر اس قرآن کی پیروی کرے گا پیچھے چلے گا قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا تو قرآنی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پہ تفسیر جو ہیں وہ پڑھیں اگر مشکل تفسیریں نہیں پڑھ سکتے تو اب تو دعوت سہمی نے سیرات الجین دے دیے وہ پڑھا اور اس کو سمجھیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جس کی جیسی عمر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی قرآن پاک بھی پڑھنا ہے صحیح بھی پڑھنا ہے جس نے جتنا حفظ کیا ہے وہ oh حفظ yeah. اس کو باقی بھی رکھنا ہے قرآن है. کی تعلیمات بھی سمجھنی اور اس پر عمل بھی کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب گھر کے اندر قرآن پاک کی تعلیمات پر قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کا ذہن دیا جائے گا بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوگی کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے مالک ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امبیا اکرام علی مصرات و تسیمات کی عظمت دل میں ہوگی اور مزید صاحبہ کرام علی مردوان آہلیہ اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہمیت ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسا معاشرہ ہو جائے گا جیسا معاشرہ چاہیے تو اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے تعلق سے ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے کیا اعتقاد رکھنا چاہیے وغیرہ okay. اور اس کا ایک بڑا پیارا سا میٹھا میٹھا ایسا میٹھا ایسا میٹھا مدرسہ دکھاتے با. ہیں کہ سارے مدنی مننے جب یہ جملہ سنیں گے نا جو مدنی مننے کا پہلا ہے تو وہ فوراً درانے بیٹھ جائے شاید کہ وہ اتنا مشہور جملہ ہوگا دکھائیے, دکھائیے جی وعليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا اخوه قلنا اتكرر وانايم بقى في نور وانا اعلى نور ده كان اعلى يعني هو النور موجود مين معنى مين معنى النور ناجي كده امیر احلسل دامت برکاتم ملا کی بارگاہ میں مدین منا یہ کر رہا ہے کہ مدنی منہ یہ نعت بہت پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے نور کا کیا مطلب ہے اور یہ نور ہم دیکھ سکتے ہیں نور تو اصل تو روشنی کو بولتے ہیں اور نور کا معنی جو ہے وہ ووش ہے کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے جیسے یہ لائٹ ہوتی ہے چاند ہے سورج ہے پھر اس نور کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک نور وہ ہوتا ہے جو شسی ہوتا ہے یعنی جو باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے جیسے ہی لائٹ محسوس ہوتی ہے سورج محسوس ہوتا ہے چاند محسوس ہوتا ہے یہ سارے کے سارے خود بھی روشن ہیں دوسروں کو بھی روشن کر رہے ہیں اور محسوس بھی ہوتے ہیں اور دوسرا نور اس کو نور عقلی بھی بولتے ہیں نورے معوی بھی بولتے ہیں یعنی وہ نور کے جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ایسا ایسی وہ عقل کے طور پر ایسی روشن شے ہوتی ہے کہ جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی راہ دکھاتی ہے جیسے قرآن ہے تو قرآن کو بھی نور قرار دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے راستہ نظر آتا ہے نبی رحمت شفیع امداد صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں تو آپ علیہ السلاط اسلام حصی نور بھی ہیں مانوی نور بھی ہیں حص کے اعتبار سے یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ اسلام میں نور نظر بھی آتا ہے اور مانوی اس اعتبار سے کہ آپ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں اور اس کے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں صحابہ کرام علی مردوان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جسم قدس تھا اس سے نور پھوٹتا تھا بی, بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حادثیث طیبہ اس حوالے سے کافی ساری ہیں خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بیٹی کر کات رہی تھیں تو حضور علیہ السلاۃ اسلام اپنے مبارک نال شریف سی رہے تھے تو اچانک ان کی نظر پڑی کہ حضر علیہ السلاط اسلام کی پیشانی مبارکہ سے قطرے بہ رہے ہیں تو وہ ان قطروں سے نور پھوٹ رہا تھا تو دیکھ کر مببوت ہو گئیں اور بس ٹکٹکی تک باندھ کے آپ علیہ السلاط اسلام کو دیکھنے لگی حضر علیہ السلاۃ کی جب نظر پڑی تو فرمائے عائشہ کیا دیکھتی ہو تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارکہ پر جو پسینہ آیا ہے پیشانی مبارکہ پر جو پسینہ آیا ہوا ہے یا طلد من نور اس سے نور پیدا ہو رہا ہے اور پھر ایک شعر پڑا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور عرب کے شاعر کا کہ جس نے کسی کے چہرے کی تعریف کی تھی تو بی بی عیشر اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ شاعر آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتا تو آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے شیر کبھی نہ کہتا ہو تو حضر الیہصلاط اسلام بڑے خوش ہوئے اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات موجود ہیں کہ آپ الیہصلاط اسلام کمرے میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت سوئی گم ہو گئی تھی تو کمرہ روشن ہو گیا اور اس روشنی میں آپلیہصلاط السلام کے نور کی روشنی میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوئی کو تلاش کر لیا تو یوں اقالیہصلاط السلام شسی اعتبار سے بھی نور ہیں کہ جو نظر آتا ہے نور اور اسی طرح مانوی اعتبار سے بھی عقلی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منور اور مدنی چینل کے ناظرین انیا سے ہمارے مدنی مننے یہ کلام پڑھ رہا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے یعنی خود اردو نہیں آتی ہے جی یہ جی کلام پڑھا یہ کلام وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے یہ کلام کہاں نہیں پڑھا جا رہا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اللہ سفجل نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا میں میں ایک بات یہ تھا کہ یہ جو کلام ہے نا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے یہ ایسا پیارا کلام ہے ایسا پیارا کلام ہے اور یہ اتنا آسان کلام ہے اگر بورڈنگ کروائے جائے کہ مدنی منوں اور مدنی من کو جمع کیا ہے آپ اپنا سب سے پسندیدہ کلام بتائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ووٹ آئیں گے وہ اسی کلام کے آئیں گے کہ ہمیں یہ کلام پسند ہے ہمیں یہ کلام پسند ہے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں مدنی منع اور مدنی منیا موجود ہیں ہم یہ کلام پڑھتے ہیں آپ خود ہی ان کا انداز دیکھ لیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے یا رسول اللہ اخلا سلام والی کا یا حبیب اللہ تو یہ ہے مدنی منو اور مدنی منیوں کا پسندیدہ کلام اور یہ کلام کس نے لکھا ہے آپ کو معلوم ہے جی یہ کلام لکھا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے امیر علسنت کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے رہیے برکتیں نعمتیں ملتے رہیں یہ پیارے پیارے کلام ہمیں لکھ کر دیتے رہیں اور ہمارے مدنی منع پڑھتے رہیں جی ماد بھائی ماشاءاللہ تو اب یہی موضوع ہم آگے چلائیں گے اور آپ کو پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں مگر پہلے ہم امبیائی کرام علی مسلاطب تسلیمات کے تعلق سے ایک پدری گلدستہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے میرا نام محمد عادی نواز دت علی ہے میری عمر پندرہ سال ہے میں ہند کے شہر حیدرآباد مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں میرا امیر اہل سنت کی بادہ میں یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام علی السلام قبروں میں زندہ ہیں جدا خیرہ بے شک انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں الانبیاء او آہیا ان ہی قبور امبیا کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث پاک ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی مت روایات اس پر ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب جن کو وفاد ہو گئی وہ زندہ ہے اور جن کو وفات ابھی نہیں پیش آئی جیسے حضرت سیدنا الیاس علیہ نبی علیہ صلاحت واللام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلاۃ السلام حضرت سیدنا خضر علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلاۃ والسلام تو یہ حضرات ابھی ظاہری طور پر بھی حیاتیں ان کو ابھی تک وفات پیش نہیں آئی لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی وفات پیش آئے گی تو جن کو وفات پیش آ چکی وہ بھی زندہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ بار بارس عالت میں عرض کرتے تو زندہ ہے واللہ کہ خدا کی یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میری دنیاوی آنکھ سے بھلے آپ چھپے ہوئے لیکن آپ زندہ ہیں ولہ تعالی عالم و رسول آلمب صلی اللہ تعالی علی والی وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ <سلو> علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ <سلواللہ> امگیا کرام علی بسلا و کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے امبیا کرام علی وسلات و تسمات ذہن میں ان کی شخصیت بیٹھی ہونی چاہیے مدنی ملنے جب اس طرح مدنی مذاکرے دیکھیں گے تو یہ بھی ان کو سیکھنے کو ملے گا سمجھنے کو ملے گا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کے لیے مزید کیا کیا ان کے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے یہ بھی ان کو بتانا ہے مگر گھڑی دیتی ہے کچھ پیغام اللہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تھا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر اور سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق تھا فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری, جاری رہے گی, جاری گی, گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاء انشاء